هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اسقفا صلى صم سيد الانبياء وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه الذين وعدهم بالحسنات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 ومن تبالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصقلون على المبي يا أيها الذين آمنوا يصقلوا عليه وسلموا تسليما سیدی یار سیدی مکین کلو بل دماخل شریف دن ابن نو جہان بھی خیر برکت رحمت عطا فرماوے اختصار در پیشے پاک نبی اکرم امور مجسم اللہ علیہ وسلم و شان پاک کے حال ہی جناب نوش ماروجات پیش کرا سلاحس انسان اللہ تعالی کے جو فرق ہوتا اس فرق صرف بیان کرنا اور اس حوالے عظمت مستقفا صلی اللہ امبیاء علیہ السلام رسول آدمی یعنی نے <سلم> جنا چ ملائکا چور جنس چون جنس انہوں نے انسان پہلے نبی سیدنا آدم علیہ حصہ تسلیم انسان نے تمام انبیاء تمام رسل انہوں نے اولاد شریف نے بشریت آدمیت یعنی جسمانی لحاظ بشر بشریت بشر بشر نشر اس واسطے کہہ جسم جڑا نا الہ تعالی ایسا بنایا اس دے جس مردہ زیادہ حصہ بالان تو والان تو خالی دیگر حیوانات جاندار چیزہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیں بنائی ہیں ہی کہ وہ بالان چکتے ہیں زیادہ حصہ, زیادہ حصہ. انسان آوارے بیان کرتے بادل حضرات منت کی حضرات کرتے جسم جا بال چپ تو جب مسلیت دا آیا اب دا بشر آیا بول نم آنا بادشاہ رم مسلو بشریت کے لحاظ میں دوسرے ورگے نے جن آدمی لہذا نہ دیگر حیوانات نہ ملائکہ نہ جنا ملائکہ ایک الگ مخلوق حقیقت ہے جنات الگ مخلوق کے نبی نو جن نہیں سمجھنا رسول ہاں جن کو جن وہ بات لیکن وہ بھی ایک خلاف مسئلہ ہے اس طرح کے نہیں رسول انسان تو باہر دے پیغام بر اللہ تبارکواد پہنچانے انسانوں کو باہر رسولاں دی اللہ تعالی نے تخلیق جدو کی تھی نا تو ایک شہ ساری خ... ج لیکن ایک اور چیز ہے خاص جس کی وجہ نبیا رسولوں کا دوسرے انسان تو فرق بنتا اور فرق بھی ایسا بنتا ہے جو فرق ملیا بھی نہیں Oh, نبیاں روحانیت جنس دی ساروں کی ایک, ایک جیسی ہے پر روح ایک جیسی ہے یہ دے بڑے فرق مالک سونے زمین دے ٹکڑے ساری زمین آخان گے لیکن اس زمین, زمین دے کے ٹکڑے قدرت نے بناندیاں ہی فرق رکھے کئی ایسیاں نے کیوں ایسیا دے انہوں کے اتنے محنت کی ایڈیوڑ نہیں پی کئی ایسیاں نے بڑے سیاپے کرنے پے لیکن پھر آباد ہو ج زرد بن جانے منافع کا سبب بن کچھ ایسی جنہوں سے محنت کر کر تھک جاؤ جو مرضی کرو اتو کچھ حاصل ہوں فل ارد چیتا ہوتا جا قدرت والا فرماندا تو میں زمین کے ٹکڑے رکھے ایک دو جگہ دونوں تو پی ہوں فرماندہ اسی طرح روح جی اسی طرح روح جے کوئی کس حال کسا روحانیت ہی فرق لولا لگڑا چنگا پڑا میرے رنگا دوستی مارفت زمین کوشش کر کر تھک جام ہکنے لب دیا ہاتھ نہ آکنا دے تصا جسم جس جس فرق, فرق ویختے پاؤ بچیاں دا ہے پھر اس تو تگڑے دا جسم اس تو تگڑے دا جسم ہے گڈڑے کا جسم پہلوان دا جسم کمزور بیمار دا جسم یہ جسم فرق نے شکلیں فرق نے تو روحان چرق کمی نہ ہو اللہ تبارک و مبارکباد نے بہت فرق ہے اور وہ جڑا روحانی فرق ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی خاص کرم اور انتخاب کا اللہ تعالی نبوت اور ولایت دو فیض ایسے نے مالک نے کہ انتخاب روح کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ لگے جو تین جو اللہ تعالی نے جواب جب دلہ بہتر ہے جاندے اپنی رسالت کتنے رکھنی تھی سمجھتے جہاں محمد پاک نو میں چنیا چھ لیا کہ کوئی ابو جہل کا انتخاب نہیں ہوا فلانے دا نہیں ہوا فلانے کا نہیں ہوا چودھری بھی سن مالدار بھی سن جان جسم سن پتا نہیں کہ ہوگیا سن اللہ تعالی نے کسے کا انتخاب نہیں کیتا تعالی خزانہ اللہ تعالیٰ جاند انہیں اپنا رسالت کا خزانہ کتنے رکھنا ہے یہ مطلب ہے اللہ تعالی تھان ٹکانے جاند اور اے اگر فرق نہ رکھے وہ پائیا پھر تو سارے رسول انہیں احتیاج رکھی درجے رکھے نے ملائکہ دے درجے نے فرشتوں سے ہوں جبری لے امی باقی ملائکا دے دے دے تھوڑے حالانکہ سارے فرشتے نے ورانی چیزاں لیکن اللہ تعالی نے پھر اتنے انہوں دی روحانیت دی وجہ پھر فرق رکھا درجے نے حضرت جبریل ایڈی عظیم چیز میں اللہ تعالی واہج جیسی امانت اگا دینا واہ جیسی امانت لینی اور لینا بہت اور واہج جیڑی ہے نا الہی الای یہ پہنچا سوکھا ہے لینا بڑا ہے کیونکہ لینا بے مثال ہوں کوئی بے مثال ہوا فرشتہ لوگ کوئی مناسبت آخر ہوتی ہے پاٹ جانا سیون ملکا نہیں آئے اللہ تعالیٰ قرآن پا کے فرمایا اتے فرشتے ہوں سارے تا میں فرشتہ رسول بھیج د اتے فرمایا ہو سارے وسن والے انسان فرشتے آ رہی فرمایا اتے وستے ہوں فرشتے پھر میںجنا سی فرشتہ انسانوں و فرشتہ کافرا آخر کہ ساڈے وال فرشتہ آئے وہ سان گل کرے سان اللہ تعالی انہوں جواب دیتا لو جعلناهم ملکن لجعله بشرا وللب لو جعلناهم ملکن لجعله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فرماندا اگر धरती فرشتہ بھیج دے پھر کی ہونا سی ہونا بھی مرد بنا کے بھیجنا اردو بنا پھر انہ نے اسی چکر چ جانا سی جی چکر چ ہو کہ سڈے وال فرشتہ کیوں نہیں آیا انسان کیوں آیا اللہ ہے میں فرشتہ اگر بھیجدا تو مرد بنا کے بھیجتا کیوں مردوں بھیج ویج مرد بھیج یعنی انسانا ویلج رہا سا میں انسان ہی بنا کے پیجنا اگر پیجنا، اصلی شکل بندہ نے ایک بار فرمائی لے امین کی اصلی شکل حالت آ فرما دے میں چھ سو پر ایک پر سارا زمین آسمان پڑ کے بیٹھا جبریلے امین جس بیٹھے جبریلے دی حقیقت جیڑی لیکن چیزیں نے تو اللہ تعال کے ن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب یہ نکلیا کہ کوئی رسول نبی عورت نہیں آیا معلوم مرد ہی فرمانا اصا مرد ہی بنا دے کن فرشتے کیوں اگوں مردہ گل کرنی ہے فرشتہ اصلی شکل چاہتا ویگ نہیں سکنا نیڑ نہیں تو, تو اے اے اے ایسا دسان مرد دے بنا دولو فرشتے مرد بنا فرشتے لو تو سمجھ اسمجھ لو رجول مرد انسان ہوتا ہے نا انسان نرسان اللہ فرم اگر اتنا انج د فرشتہ پھر بھی اصا نر مرد بنا کے بھیجنا سی گل سمجھا تو نر مرد بنا کے بھیجنا سی کا مطلب یہ نکلیا نور والا فرشتہ थी तो तो थी शकल है। और बचे जम सकता है। खा भी अल्लाह फरमाऊद सिर्फ गल के फिर मेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं मैं ओनू भी जमन जमान आला बना देना पर गल सिर्फ इना थ फेर चक्कर रहना حق زندہ سمجھ آئی گیا وہ فرمایا میرے آسر کچھ باہر نہیں فرشتے نورانی دا بندہ مرد بننا انسان کی شکل چاہ پسنا چکر پا دینا جن گیا رسول سر کھانا بھی ہے پیندا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے مڑ رسول سن فرشتہ ہی آئے فرشتہ, فرشتہ, فرشتہ شکل کہ اللہ تعالی نے فرمایا مناسبت ضروری ہے خیز مناسبت سی بنے گی ادھر انسان نے ادھر انسان ہی آئے ہوں فرشتہ بھی آئے گا انسان بن کے آئے گا سارے کام وہی کرے گا جڑے اللہ رسول کر انسان کردے نے انسانوں کے پھر کام کرے گا معلوم ہویا سجنا رب العالمین مولا کہنا اگر فرشتے نسان انسان شکل چ بنا کے سارے انسانوں والے کام دے کے پیج اور اپنی رسالت دا پیغام اس نور مبارک دے اتار سکتا ہے محمد پاک دی نورانیت مبارک روحانیت نورانیت اپنا نورانی پیغام دے سکتا ہے شکل بشری د اللہ ہوا اللحم جالو رسال اللہ تعالیٰ خود تعلق جانتا ہے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور پیغام انہیں کتھے رکھنا ہے یہ ایم اتفاق نہیں ہوگا استفا لبی پاکوں کیا مستفا سلام اللہ چنے نے فضر اللہ چلا مستفا کریم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے یار چلو آخر سنگیا جنفا تو سینہ مبارک تو فیض لینا وہ کوئی عام تھوڑے ہو ایک مسئلہ یہ شاید مبارک تو ثابت ہویا کہ یہ سمجھنا کہ نور شکل انسانی نہیں آ سکتا جم پل نہیں سکتا بچے نہیں جم سکتا یا وہ جناب جی کھا پی نہیں سکتا بے وقفی نور نے لیکن نور ہونے باوجود اللہ تعالی فرماند انسان والا وال رسول بنا کے انسان انسان ہی بنا کے ابالت راسل کا سلسلہ وہ بچے جمن دا خان پینے کا سارا چلا د ہے فرشتیا محمد کہ نہیں لیکن یہ حقیقت روحانی تیے ہے نا کوئی فرشتیا تو بڑی ہے نا جی اتے ملائکا بھی درجے اتے فرشتوں کی فرق نہ کوئی فرشتے خدا میں جا جاتا ہے ایک مسئلہ ایک تو یہ آ گیا سمجھ آ گئی کہ نہیں دوسری جڑی گل ہے نبی رسولوں کا فرق جڑا جا اصل روحانی جرشتے آنا سا انسانی شکل انسان ورگے ہو جانے تھا لیکن روحانیت فرشتہ ہی رہنا سا روحانیت فرشتہ انسان دی شکل چال روحانی جبریل شکل اصل کون دیکھو بزرگ عجیب گل کی اصل حقیقت دکھائیے ایک پر روئے زمین پری بیٹھی چھ سو پر تو ادھر آ گئے ایک انسان حضرت خوبصورت جسم رکھتے اس کی شکل پا کے حضرت جبریلے امی آ سچی دسیا جی کیسی عجیب گل ہے اللہ ایڈا بڑا فرشتہ انسانی شکل چوال اٹھتا وہ جبریل پیچھے جڑا اصل ہے وہ اللہ تعالی نے ملائکا نو ایسا بنایا کہ وہ مختلف شکلات جیویں دیا چاہ اسی طرح دیا بنا سکتے وہ جبری لوگ بھی ہے اصل تعلی جبریل اس طرح اتے آ گئے ہوں ویخ وہ بھی جبریل یہ بھی جبریل شکلا مختلف حقیقت محمد کریم جان کروڑ جان جان لکھا مقامات جس جس شکل نعرہ آ نعرہ رسالت عظمت سال نارائنی مصطفیٰ عظمت و شاید مصطفیٰ رو نبی روح خصوصاً سمبے آسلام فیض لین دیکھو روح شریف کا معاملہ ایک ایسا, ایسا ایدہ ایدہ تعلق تعلق دا ہے کہ یہ تعلق جڑتا ہے نا عمالا اس داعت داعت پاک رب العلام اس طرح سمجھو جئینا آئینہ آر پارا نہیں بخا آر پار کوئی شہ لاؤ یہ پچھے کو کسافت والی شہ لگے جا کے روخ بخان سلاحیت بزرگا فرمایا جڑا دل یہ ہے آئینہ یعنی یہ نہیں آر پار بخار بشریت, بشریت بی بی انسان بشریت یہ ہے مسالا روح اگر اس ظاہر ہون ہونا, ہونا, ہونا مخلوق وہ صلاحیت نہیں بننی اللہ نے اپن شانا ظاہر کرنے مخلوق چشریت کا مثالہ لا کے اس نور دی روح مبارک نے کھلایا <تصفح> پھر اس ذات پاک دیا شانا ظاہر ہو ہوں جانے مطلب بادشاہ تحفے جہے ہیں وہ بادشاہ دیا سواریاں چکنی ہونے تفہا کو ایوڑا دوں تو رب العالمین امیر مجدہ الکریم نے بشریت کا مسالا لا کے ایسا بنایا کہت کے واپس مفلوکا لاؤں ہوں ایک گل کرن لگا توجہ نال بناونا بن جا کے شان تو میں ہوں اللہ تعالا ہے جدو اصل کوئی شے بنا چاہیں حکم حکم ساڈا امر کی اص کہ پہ کون ہو زمین جو ویخنا پیا لہا دولا شریک مولا بنایا کل نال چلانا بھی بنانا تیز اللہ تعالی قرآن پاک خود سے فرمایا ساڈا امر ہے نا کن جال سچی بنا فرمایا اک چمکن کو ہی تز کلام اک چمکڑی بہتا ہوں اس طرح شا بنا کام کرنا شان بولوان اس رات پا لیکن یار گل یہ جلیل جو نظام لگتی بڑا وقت ہے سورج بڑا وقت لگتا آسمان زمین اتر جدوں دے وی بڑے کھڑے نے سارے سامنے کی دلیل <تصفيق> <تو> <تصفيق> او <نال> بنا <تصفيق> تے بڑا اس ذات پاک نے جہاں مشالا لا کے بندہ بھیجا جن بولی دنیا کہہ کے بشروم اسلو کمب رہی اور سڈے ورگے تو کھا پگلے راتتے نہیں کہ یو ہا الیا مجھ پر واہ جاتی ہے رات کھڑا ہے سارا سمجھے کوئی نہیں ادھر ویک چیز بنا دین شان کمر لیکن اس ظاہر کرسے نبی ولی تو ظاہر کردے دا نہیں پتا لگ سکتا ہوں ادھر دیکھو سجنا میں غوث پاک دی گل پڑی غوث پاک میران کی آپ فرما دکری اس لے پورا ہو جسے خون جائے رسالا تو آپ فرما نے میری رب نے فرمایا گوش تین پتا فقیر کدو بن گیا ہزار رب سویا تھی جان گرمایا اسلے جس کون آخر آ جڑا آخ لگنا کون لگنا اس تو پہلے موجود توجہ نہیں فرمائی یہ سمجھ ایڈا نہیں شاید پرانے پاک تے غور کیتا نا بالکل وہ کون نے جی کتے آ قرآن پاک سلیمان پاک دا واقعہ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام میں اپنی محفل دی شان وا ورنہ چھتی پئی سی تختے بلکی شرڈے لیا ان آخر وقت لگنا سی ترتی لگے آپ کیوں فرما نے مینو جینا پہلوں چاہیے دکھانا چاہتے سن تے جان دے جے پتہ لگ جاوے اللہ دے پیارے ولی شان ہوں جدو ولی دی شان بچانے گا نبی دی پہچانے گا نبیا دی پہچان آئے گی محمد باغ کی گی <سؤال> <سؤال> پھر اس <اوستو> رب <سؤال> سونے کی پہچان آنی ہے چھتی چاہیے أو بولیا, أو بولیا جن اللہ نے کتاب دا علم کو شتا فرمایا سی پر خالی علم کتاب دا ایک ایس گردن اتا اتنا ایک دل لے دل جس دل روک بڑتا شان رب دے دل کے ظاہر ہوں کم ہر کن ہوں یہ شرط ضرور تن من یار میں شہر بنایا بنایا تن من یار شہر بنایا دل خاص محلہ بسوں کی تاف دل بسوں کی تا میرا ہویا خوب تسلہ آنی الف دل میرا ہویا خوب ہوں سب کچھ میں شانِ پشانی اوئے اوئے درد مند اے رمض پشانی باہوں پہ درد دا سر کھلا خو کا محلہ بنیا مسروف خالی قال والا نہیں ہال والا سی میں گلا کر رہا مارفت دیا پر جدو دل چاہیے نے فقیر ہی بنتا ہی کنا دیامان کسلیا بیا نمیا بیا کبھی فمان لگا حضور میں تخت آوا گا قبلہ اک اپنی نہیں بندہ جنا مرضی کھول کے بیٹھا رہے نہ ہلور تصا چیتی کرسا اپنی اک مبارک جی تیزی مارو میرا کام میں لیا گا اے نہیں آیا کم بھی فوکل اسماو روح کروان شریف نے فرمایا دو کم ہوئے سن تخت بلتی سبا اللہ دے فقیر نے پہلے معدوم کیا ختم اگر بھی رہ بھی ان داغلے آخر پہ شوبھا بازی کی پچھلے بکھا سی تانا بہنا ماریا جیتوں غیرت آئی آخر گل سات لکھو جا مال چاہیے دینی آڈ لڑائی ضرور آپ نے فرمایا چلی ہے سنو سمجھتی پیغام داستے بھی جہاد کرنے سونے دا پیغام دن سان سپ سمجھتی ہے آپ نے فرمایا اچھا پھر آن تو دینا آپ نے فرمایا شابا چھ پہنچ تو اتے فوج آ جائے گی میری چلو چلو چلو آئی رستے تخت پہ منگوا لیا لگتا تو لگتا کھینچتا کیوں نہیں آئی شک بچاری چکر چ پی کھڑی سی کہ کتنے میں چلی ہوں سواری ایے اپنے کلا ہوں جسے وی ہے سارا کچھ یقین ہوے کہ ادر ہوتی لاگ جاتے خیر دو کم کرائے میں اللہ دے فقیر نے دو کم کیتے پیچھے تک ختم ہوئے حضرت دی بار موجود ہوئے ختم کرنے ادام آخر موجود کرنے نو ایجاد آکھ دینے。تو کم تخت مکھی دا پر نہیں. تخت سی تو کم اللہ دے فقیر میں کیتے نے قبلا کا لے کر بھی, بھی اتنے موجود بھی ہوا اک چمکی نہیں گال کو بھی گئی بھی اے سوال ہے نبی نہیں کی میری گل کہ میری گل بری ہونی میں لیا گا لیا لیا اللہ تر گلتی اللہ تعالیٰ لے بھی آیا پرانے چس طرح کی گل نو نقل فرما رب سونے ہوں وہ فرماندن میں کہ جاجو مرو کا رب سونا چاہتا سی میں جہاں کن تیزی کرنا کرنا یہ تو میں میں کہ جا بھی محفل چ بیٹھا گیا نا نہیں پوجن لگا ان پوجنا کیوں اس فقیر نے ادھر ہی کھڑنا ہے انہیں دلو پر ہن لاؤں ربل غوث پاک میران دے بارے گل مشہور ہے مردہ سارے اسلام کردے آخیا نا سال مردا بھی کر کے بخا جو محمد آپ نے میں اور میرے حکم جس سلیمان پیغمبر پاک آکھے کہ میں لاؤں گا کی مطلب میرا حکم چلے گا یہ ہوئی ہوئے نا اللہ تعالی کام انسان نے بس جائی دل شریف تجلی میں منہ انسانی میں بزرگ فرماند جن بندے سوار ہوا بندے تو منہ ہلتا ہی جن پیا بولتا چلب لال تاقت نہیں کہ وہ اپنے تو چلے نو بندے پا بندے کا منہ ہلے بلکہ اس طرح آپ فرماند نے حضرت سن آبو علیہ سلام جدو, جدو مدین شہر چو مسرل پہ رستے میں درخت قریب گئے درخت تو آواز آئیے ان رب درخت نہ دئی نا, دینا آواز نا دینا ہم نے آواز دی。ایا موسیٰ موسیٰ. او موسیٰ میں شک میں شک نہ کروں درخت ہوں جا آرخت رابے مشرق مشرق نہیں مشرق نہیں مشرق نہیں مشرق نہیں ربیقت درخت اچھا ج وچوں جیڑی ندا آئی بھی مانو گیا کلیم منی کیوں نہ من سمجھ لگی تاکہ کیوں نہ من اوتھوں ندا جو آئی ہے جو آواز آئی درخت تو <تصح> درخت خدا نہیں درخت لیکن ہر وقت جسے انہیں اپنی شان اتر فرمائی ہے درخت خدا تو جدا نہیں لیکن خدا بھی خلیفہ انسان ہے خلیفا گرت انسان فرمایا درخت فرمایا جی انسان فرمایا ایک عام درخت جہرا اپنی شان ظاہر کر کے اتوں صدا دے سکتا ہے رکھوش پاک میران ورگے درچ نہیں بول پھر محمد پاک بھی شان ہونی ہے کی کچھ ظاہر ہونا اللہ پھر ایم جسان گیا تو پوترا ہے وہ دوترا ہے ہلور کی اولاد باغ ہے پرماند نے بمبے دن اٹھ میرے حکم دینا تھک بندیا کیوں نہ ہوئے جدھر دے جان دے جان اللہ کا کن چلو اس راج اللہ حضرت پہنچے نعمتیں شان گیا سا سلمدار وہ کلم راگ ڈال گر کن جدھر جائے گا لیکن اتنا گل ہے اور مخلوق میں تجلی ظاہر ضرور ہوں لیکن میری حکمتیں ہوئیے میں یہ اپنے آپ سمجھ نہیں آئی تو میرے سجن یہ فرق پاک روحانی بزرگ فرمایا چلیا نا کپڑا لیکن قرآن کی حقیقت ہو رہے نے نہیں حقیقت قرآن گتے نہیں کاغذ نہیں سیاح نہیں حقیقت قرآن کلام ہے اس ذات کے ساتھ قائم ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں عقیدے کی گل بھی کر جانا دلی بھی سواد بھی آئے گا بزرگ لوگ کہ ہر چیز بولو بولو مثلا میں میرا کہار وجو خ خارجی نافل یہ مطلب میں باہر اٹھ کے چلے جاؤ گے وہ خیال میں لیکن فرق بڑا یہ اصلی بروزی زلی اور, اور مرتبے ارسلی مرتبہ اگلے مرتبے آخو فضل احمد یہ میرا وجود لفظی تلفظ اگر فضل احمد لکھ دکھائی وجود وہ بھی میرا ہی سمجھ نہیں تا تا kay, تا کر تا ادھر دے لکھے کسی اگر چاہے گا تازی مشکل ایسے طرح اگر بولے تام <Rose> نہیں بول کے لفظیم دی ذہن چ خیال پھر شوق محبت تعظیم شروع ہو جائے توہیر کرے اسے سونے محمد کریم صلی اللہ وسلم نژاد شریف وہ اصلی بجولی ساڈے دل دماغ چستر یہ دلی ہے ذہنی اچھا پیا لفظی لکھے ہن چار دی تازیم ضروری یہ بڑے مسلے حل ہو جا لیا بند بندے اندر میں گلا بیا کرنا سینے پہلا علم وہ علم میرا جڑا اندر موجود ہے وہ اصلی وجود ہے میرے جدو رکھا لکھ لو کتاب بن جائے وہی گلا بول لگ پو لفظی بن جائے گی اللہ واہدہ اولا شریق مولا سونے کا قرآن اللہ کا کلام علم کلام علم اللہ تعالیٰ دیا دو سفت نے کائم نے قائم نے اصلی وجود پھر اپنی شان ظاہر کردیا معاملہ سونے نے جبرین کلام دتا جبریل کول بھی اہی آئے فرق اتنا ہوں وہلی جدو لان کے بولے جب محمد سامنے لکھیا گیا ہوں یہ سر پشان ہے کہ چل قرآن دی حقیقت گتے نہیں کاگل نہیں ہر فر لے سیاہی نہیں لیکن اتنا ضروریا ہے کلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> دی تعلیم وہ جہی اصلی وہ سفرت ربدی سی شان ربھی سی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 شانستفا شان مستفا کتلا مفتی فون روپ وٹایا ہڈیا پیا روپایا قرآن دے اللہ تعالی دا کلام نہیں اللہ تبارکباد نہیں کلام مخلوق بھی سمجھ لے پر رب دا کلام بھی سمجھنا ہوں ایتھے مخلوق بھی تجلی بھی مخلوق مخلوق پر وہ مخلوق نہیں وہ شان مخلوق نہیں وہ قرآن مخلوق نہیں وہ کلام مخلوق نہیں جہر ادھر دیکھو نا مخلوق ہو جاندی ہے مخلوق ہونے کے بعد پرانے پاک, <سؤال> پاک بوسی ہو تو ختم ہو میرے ہاتھ لگتے اگر مخلوق نہیں ختم بوسی ہو پتہ نہیں کن پرنے مجید دنیا تم <تصالح> لیکن, لیکن سڈے علماء فرما نہیں امام احمد جو ہوا سی اسی واسطے ہوا سی کہ ہا کے مخدا سی آخ مخلوق آ سن نہیں لگتے لگتے نہیں مخلوق نہیں تو ختم کیوں ہو جار وجود ول آپ اسی گل پیس واسطے اڑتے سن تیرے سامنے ہے حقیقت کی رب وہ نہ مکن والا کلام نہ مکن والا اتوں لوگوں کا ذہن کدھر یہ نہ بن جاوے وہ آخر قرآن وہ جا لہذا نہ سارے وجود شمار کر لہذا کر مخلوق نہیں اتے بھی مخلوق نہیں اگر ہے مخلوق لیکن جڑی چیز تجلی ہے وہ تو مخلوق تو بچاؤ لہذا مخلوق جنہ, جنہ, جنہ, جنہ جاوے جاوے جاوے جن جن جن اچا جن جن جن جاوے, جاوے مخلوق, مخلوق, خالق, مخلوق, مخلوق خالق, نہیں خالق مخلوق نہیں ہو سکے کیوں میں تاکہ تو برقرار رہے اقید گمراہی نہ آ سمجھ بیٹھی جدو کون شان ولی تو نکلی ولی خدا بن گیا ج قرآن غیر مخلوق قرآن مخلوق نہیں کتا مخلوق شاہی مخلوق تے ظاہر ہوا مذہب لاکھ مخلوق ظاہر رب نہرکا تنزلہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے جنہیں مرضی سانسی لیا جائے جی مرضی بن جائے رب رب ہی رہتا ہے جن مرضی نزولی برتنے درخت سے بولے رب ہے پام گوس بولے رب رب گوش رب نہیں رب گوش اگر یہ مٹے تو مشرق بن جا اگر ہڈیا پیا वटायाया सा ढोलि पशान ल्या ओ रूप वटाया مطلب وقت کے مطابق میں گل کر چڑی الگ موضوع دو چار گلان اضافہ کر کے پھر لڑائی وہ اصل موضوع سے امر اور خلق جا دو جگہ تو بیان ہے اللہ تبارک و تعلیم محبوبہ بخشے سانو نجات دے اسان زلوم جہول ہیں وہ رفیم الرفور ہیں سمجھ نہیں آ رہے ہوں سمجھ آ گئی نبیان پاکا، نبیا پاکا دی مماثلت روحانیت نہیں تا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو روزے رکھے نے اسلے صحابہ راخت بے ہوش ہونے لگ پسلے پھر آپ نے فرمایا وہ آپ روحانی فرق کے لحاظ سن پائے سمجھ آ گئی کنیا اللہ تعالی پاک نبی ولی دل وہ سمجھ اللہ قبول جی جی نماز لگے دعا کرنا بولا اللہ الحمد الحمدللہ رب المین اسماض وسلام اولا رسول